بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے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 جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں الین جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے